بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد و على آل سیدنا و محمد و بارک وسلم اللهم افتح علینا حکمتک و انشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام صل اللہ علیہ وسلم فرض علوم کورس کے اندر ہم عقائد کے بیان میں بہار شریعت حصہ اول سے عقائد پیش کر رہے ہیں کل تک ہم نے عقائد مطلق نبوت کا بیان پڑھا ہے اور آج ہم ملائکہ کا بیان پڑھیں گے فرشتوں کے متعلق ہمیں کیسے عقیدے رکھنے چاہیے وہ عقائد اشاد فرما رہے ہیں فرماتے ہیں فرشت اجسام نوری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر شکل اختیار فرما لیتے ہیں کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں وہ نوری مخلوق ہے اور اللہ تعالی نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہر شکل اختیار فرما سکتے ہیں عقیدہ نمبر ایک وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے نہ کسن کرتے ہیں نہ صحوان نہ خطن وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے سغیر و قبیر سے پاک ہیں معصوم فقط و ہستی ہیں انبیاء اور فرشتے ان سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا اور یہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہ ہی کستن کرتے ہیں نہ ہی صحوان نہ خطن یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے نہیں ہے جس طرح انبیاء کرام معصوم ہے ان سے گناہ نہیں صدر ہو سکتا اسی طرح اللہ تعالی کے یہ فرشتے بھی معصوم ہیں یہ بھی گناہ نہیں کر سکتے ان سے گناہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی فرمانی نہیں کر سکتے خود اللہ تعالی نے بے شمار مقامات پر فرشتوں کی معصومیت کو بیان فرمایا ہے مثلاً اٹھائیسیں پارے میں سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لاسون اللہ مرون فرمایا فرشتے اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے وہ وہی کرتے ہیں جن کا اللہ تعالی انہیں حکم دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے جان بوجھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے اور بھول کر بھی اللہ تعالی کے حکم کے خلاف نہیں کرتے یہ معصوم ہے ان سے گنا صادر ہو ہی نہیں سکتا وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے عقیدہ نمبر دو ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں بعض کے ذمہ حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا کسی کے متعلق پانی برسانا کسی کے متعلق ہوا چلانا کسی کے متعلق روزی پہنچانا کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا کسی کے متعلق بدن انسانی کے اندر تصرف کرنا کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا کسی کے متعلق راکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں پر حاضری دینا کسی کے متعلق انسان کے نامۂ اعمال لکھنا بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا اور وہاں پر ہدیت رود السلام پیش کرنا کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کے سلاد و سلام پہنچانا بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا کسی کے ذمہ قبض روخ کرنا بعضوں کے ذمہ آذاب کرنا کسی کے متعلق سور پھونکنا اور ان کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں جو ملیکا انجام دیتے ہیں عقیدہ نمبر تین فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت یعنی وہ مرد بھی نہیں ہوتے عورت بھی نہیں ہوتے ہمارے عقیدے کی کتابوں میں یہ سرحد موجود ہے وہ <وَلْعُنسِيَّة> یہ ذکوریت اور انسیت کی صفت سے منزہ ہیں یعنی یہ مرد اور عورت نہیں ہوتے عقیدہ نمبر چار ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے جس طرح کے فلسفہ کا نظریہ ہے کہ فلسفی ان کو قدیم مانتے ہیں اور بعض مناطقا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا لیکن پیدا کرنے کے بعد اب آگے جس کو پیدا کرنا ہے اور کائنات کا نظام چلانا ہے تو یہ فرشتے چلاتے ہیں تو اس طرح فرشتوں کو قدیم ماننا یا خالق ماننا کہ باقی اب جس کسی کی تخلیق ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمانے کے بعد ایک سائڈ پر اللہ تعالیٰ بیٹھ گیا ہے اور باقی اب سارے کا سارا تخلیقی نظام اور کائنات کو چلانا یہ فرشتے کر رہے ہیں یہ کفر ہے فرشتوں کو قدیم ماننا بھی کفر ہے اور فرشتوں کو خالق جاننا بھی کفر ہے عقیدہ نمبر پانچ ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا یعنی فرشتوں کی تعداد معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور اس کے بتائے سے اس کا رسول چار فرشتے بہت مشہور ہیں مکائیل، اسرافیل اسرائیل علیہم الصلاۃ و تسلیم اور یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں یعنی یہ چار فرشتے باقی سب کے سب فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں عقیدہ نمبر چھے کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے کسی فرشتے کی بھی گستاخی نہیں کرنا جس طرح نبیوں کی گستاخی کرنا کفر ہے اسی طرح فرشتوں کی گستاخی کرنا بھی کفر ہے جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت یا اسرائیل آ گیا یہ قریب کلما کفر ہے عام طور پر دیکھا گیا نہ کہتے ہیں تو یہ حضرت اسرائیل علیہ السلط کی گستاخی ہے اور یہ قریب بکلم کفر ہے عقیدہ نمبر سات فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں یہ دونوں باتیں کفر ہیں جس طرح کے متضلا کا عقیدہ تھا اور اب سرسور کا جس کو سر احمد خان کہا جاتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے اور اس نے اپنی تفسیر کے اندر بارہا اس کا ذکر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ فرشتہ کوئی وجود نہیں رکھتا یعنی فرشتہ کوئی مستقل وجود نہیں ہے بس نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے اور پھر اس نے جب راہی لہٰۃ وسلام کا بھی انکار کیا اور وہ کیسے امبیا کرام کے پاس آتی ہے یہاں پر بھی اس نے طرح طرح کی بکواسات کی انشاء شاء اللہ الرحمان نیچریوں کے تعارف کے اندر ہم سر سید احمد خان کے عقائد کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرے یا کہے کہ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے یہ دونوں باتیں کفر ہیں یہ فرشتوں کے متعلق عقیدہ رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بالکل بھی نہیں کرتے نہ ہی جان بوجھ کر اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ ہی بھولے سے ان سے کوئی گناہ صادر ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بالکل معصوم ہے شیوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے بھول جاتے ہیں مثلا وہ عام طور پر ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام و سلام کا منصب لے کر آئے اور یہ نبوت کا منصب علی کا تھا حضرت علی کا منصب تھا نبوت کا تو جبرحی السلط نے بھولے سے یہ منصب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ علیہ الکریم نے بھی خاموشی اختیار کی کہ چلو وہ بڑے بھائی ہیں انہی کے پاس رہنے دو وہ کہتے ہیں حقیق کا تن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی نہیں ہے نبوت یہ منصب حضرت علی کا تھا یہ ان کی کتابوں کے اندر باتیں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ منصب حضرت علی کا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلط نے بھولے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت پیش کر دی تو حضرت علی نے یہ کہا کہ چلو بڑے بھائی ہیں ان کے پاس رہنے دو اور پھر بکواس کرتے ہیں کہ یہ بھولے کیوں ہیں حضرت عبرائی علیہ السلاۃ والسلام بھولے کیوں ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دوسرے کے مشابه تھے اور مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح کوے کے ساتھ مشابت رکھتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ایک دوسرے کے ساتھ مشابے تھے تو حضرت عبراہی علیہ سلاۃ والسلام نے بھولے سے نبمت دینی ان کو تھی دین کو گئے اس جملے کے اندر کتنی گستاخیاں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبے کے ساتھ تشبیح دینا اور پھر کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اپنی نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر نہیں بٹھایا جس طرح سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کو غصب کیا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بھی ان کا یہی عقیدہ ہے آج قیدیانیوں کے خلاف تو بڑے دھرنے اور ریلیاں دی نکالی جاتی ہیں کہ یہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور ہم نے ان کو کافر قرار دیا ہے یہ کیا وہ کیا ہے وہ بھی کافر اور مرتد کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خود دعوی نبوت کرتے ہیں وہ بھی کافر و مرتد لیکن یہ اس سے بھی بڑھ کر کافر ہیں کہ وہ کہتے ہیں مرزائی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نبی ہیں اور اس کے بعد ہم بھی نبی ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی ہیں اس طرح دعویٰ کرنے والے اگر کافر اور مرتد ہیں تو جو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ, نے بھولے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے تو ان کا منصب ہی نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی ہی نہ مانے بتاؤ اس سے بڑا کافر کون ہوگا لیکن ان کے ساتھ ہمارے یارانے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری مجالے سے ہوتی ہیں اور ان کے ہم لنگر کھاتے ہیں ان کی ہم سبیلے چاٹ لیتے ہیں اور پھر یہ اگر مر جائیں تو ان کی ہم جنازے پڑھ لیتے ہیں اس ختم نبوت کے ڈاکو کے خلاف تو جنگ ہے لیکن اس کے خلاف جنگ کیوں نہیں ہے یہ پکی بات ہے نشین کر لیں کائنات کے اندر اسلام کا نام لیوا جتنی بھی جماعتیں پیدا ہوئی ہیں جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ہیں سب سے بڑا اگر کوئی مر تک دولا ہے تو وہ یہی روافذ کا ہے الرحمن ان شاء اللہ الرحمان ان کے عقائد کے سلسلہ میں ان کا جب ہم تعارف کرائیں گے اگلے سبق کے اندر تو وہاں پر تعارف کرائیں گے کہ ان کے عقائد ہیں کیا ان شاء اللہ الرحمان وہاں پر ہم ان کی کتابوں کے سکین لگا لگا کر بتائیں گے کہ ان کے کی کیا عقائد ہیں تو خیر ہم عرض کر رہے تھے کہ ملائکہ گناہ سے معصوم ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے معصوم ہے ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا نہیں جان بوجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور بھولے سے بھی ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی یہ اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے فرمایا اللہ فارون مرون لہٰذا فرشتوں کو معصوم ماننا یہ ضروریات دین سے ہے آگے جنوں کے متعلق عقائد رشاد فرما رہے ہیں کہ جنوں کے متعلق ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے فرماتے ہیں عقیدہ نمبر ایک یہ آگ سے پیدا کیے گئے یعنی جن یہ آگ سے پیدا کیے گئے ان میں بعضوں کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں ہر کسی کو نہیں بعضوں کو ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں بہت لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں یہ سب انسانوں کی طرح زی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں ان میں تمالوں کو تناسل ہوتا ہے کھاتے پیتے بھی ہیں اور جیتے مرتے بھی ہیں عقیدہ نمبر دو ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی یعنی جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہے ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی سنی بھی ہیں اور بد مذہب بھی لیکن ان میں فاسکوں کی تعداد بنسبت انسانوں کے زیادہ ہے یعنی انسانوں میں فاسق اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان کم ہوتے ہیں لیکن جنوں میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بہت زیادہ ہیں عقیدہ نمبر تین ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے یہ بھی معتدلہ کا اور پھر سرسور احمد خان کا عقیدہ ہے کہ وہ جنوں کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن کوئی وجود نہیں رکھتے بس بدی کی قوت کا نام جن ہے اور پھر انہوں نے شیطان کا بھی انکار کیا سر سید احمد خان نے تفسیر کے اندر اپنی تفسیر کے اندر شیطان کے وجود کا انکار کیا وہ کہتا ہے کہ شیطان کوئی وجود نہیں رکھتا وہاں پر انشاءاللہ الرحمن اور ہم نیچریوں کا جب تعارف کرائیں گے تو اس کے اندر اس سر سید احمد خان کے عقیدے کی وضاحت کی جائے گی تو خیر جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے بس بدی کی قومت کا نام جن ہے تو یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے